سب خوبیاں اللہ کو جس نے اپنی بندی پر کتاب اتاری اور اس میں اسلنا بالکل ذرا بھی کچھ جی نہ رکھی